یہاں کے اس خانے میں یا بھی ہو یا کے ساتھ جو دس کا نمبر, کے ساتھ کا نمبر لکھیں گے تو یہ ایک خانہ گیا دوسرے خانے میں بندہ ہیں سمائی پہلے خانے میں نو دوسرے میں اکتالیس تیسرے میں سات میں اکتیس تھری خانے میں بندہ ہیں سماعی پہلے خانے میں بیالیس دوسرے میں بارہ تیسرے میں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 تا حق کیا جائے گا دور ہوگا اور اس کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ ناوہ انسیس مقدس کا فیض ہے انسیس سم کے پڑھنے والے سے ہر قسم کے بورے اخلاقیات ہم اس لئے کبر یا انتکبر حساد بخل وغرہ کو بھی دفع کیا جاتا ہے جو شاد یا حلیمو یا حلیمو کا ورد پڑھتا رہیں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 سولہ خانوں میں آپ نے اس میں ایک اس کی عادات ہے وہ لکھنا ہے خانے دائیں سے بائیں ہاں جی تو سب سے پہلے چار خانوں میں لکھیں دائیں طرح سے شروع کریں سب پہلے خانے نمبر ایک میں چودہ لکھیں پھر دو میں جو ہے اٹھائیس لکھیں تیسرے میں 25 لکھیں چوتھے میں اکیس لکھیں پھر دوسرے چار خانوں میں پھر دائیں سے بائیں شروع کریں اچھا چودہ کے نیچے لکھیں بیس پچیس کے نیچے پندرہ اور اکیس کے نیچے ستائیس اس طرح یہ چار خانے پور ہوں گے پھر دائیں سے بھائی چھبیس کے نیچے انیس پھر تیئیس دوسرے خانے میں تیسرے میں تیس چوتھے میں سولہ پھر انیس کے نیچے انتیس لکھیں دائیں سے بھائیں. پھر جو ہے تیئیس کے نیچے کے کے خانے میں شرف ہاں آپ کو پہلے بتایا تھا شرف قمر میں چودہ تاریخ سے پہلے پہلے لکھے یکم سے لکھ کر تک تو اس کے خاص طور پر تیرہ چودہ تاریخ میں زیادہ فائدہ مند ہے <تصفح> اس کا اپنے پاس رکھیں تو